السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحفرة الله إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مظل له ومن يضلله فلا هادئ له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 وَخَيْلَ الْهَدِيَ عَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ نُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا كُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدْعَةٍ كُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ كُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَا الْإِمْطَنَأَتِ وَتَقُولُ هَلْمٍ مَس وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أبواب حفيز من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخدود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم آلكنا قبلهم من أشد منهم بخش فقط ذات اللہ گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ نہ سارا پیر کامل ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں, نہیں یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے اللہ اللہ مشکل کو میری حد کرو مشکل کشا اللہ لی واقمیما اللہ فاطمہ حمد سنا اللہ سبحان وطال کے لیے بے شمار و سلام نبی کانات رحمت العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رام رضوان لال مجمعین آئمہ محد اولیاء رحمان مجاہدین اسلام رحمت اللہ مجمعین پر اللہ سبحان مطالعہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو قیامت کی نشانیاں بیان کی ان نشانیوں میں بڑی بڑی نشانیوں کا آخر تک پچھلے جمعہ تذکرہ ہوا سب سے چھوٹی نشانیاں اور درمیانی نشانیاں ان کا ذکر الحمدللہ ہم نے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد جو درس حدیث ہوتا ہے اس میں وہ سلسلہ بیان کرنے کا شروع کیا بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال جس کے بارے میں پچھلے جمعہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے جمعہ انشاءاللہ تفصیل سے تذکرہ کریں گے اس بارے میں نبی کا نات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حادیث ہیں ان کو ایک ترتیب دے کر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا نبی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے یہ کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور قیام قیامت کے درمیان دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں اتنا بڑا فتنہ ہے شیطانیت کا عروج ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اس کام دجال سے اپنی امت کو ڈرایا ہے اس کی نشانیاں بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ فرما دیا کہ آدم علیہ السلام سے قیامت تک سب سے بڑا فتنہ فتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک اللہ تم پر مفی نہیں اللہ نے اپنا تعارف قرآن میں کرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر کرایا کہ اللہ کی کیا صفات ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں وضاحت ہوئی بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی کانا نہیں ہے جبکہ مسیح دجال کی دائیں آنکھ کانی ہوگی گویا اس کی آنکھ ایسی ہوگی جیسے انگور کا پھولا ہوا تانا یعنی ایک, ایک آنکھ اس کی دائیں جو ہے وہ اس انداز سے ہوگی ابھرا ہوا جیسے انگور ہو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو کانے کا اس دجال سے ڈرایا اور آگاہ فرمایا سن لو وہ کانا ہے جبکہ تمہارا رب کانا نہیں اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کافے کافر واضح لکھا ہوا ہوگا اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ہر لکھا پڑا ہوا یا ان پڑھ اس کو واضح طور پر پڑھ لے گا یہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اس دجال کو یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے اب وہ حرارس اللہ کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میں دجال کے متعلق تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو بیان نہیں کی یعنی یہ وہ نشانی ہے جو کسی نبی نے بیان نہیں کی وہ کانا ہوگا آئے گا تو اس کے ساتھ جنت کی مثل ہوگی جنت نہیں ہوگی جنت کی طرح یعنی دھوکھے باز ہوگا نا دھوکھے میں فراڈ میں قزابیت میں دجالیت میں انتہا پر ہوگا ہوگی. کیونکہ اب قیامت قریب ہوگی اس لیے شیطانیت اپنے فل عروج پر ہوگی اس لیے اس کو سب سے بڑا فتنا کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی طرح اس کے ساتھ کوئی چیز ہوگی اور آگ کے مثل بھی اس کے پاس کوئی چیز ہوگی جس طرح جہنم کی آگ ہے اس طرح جہنم نہیں جنت کی طرح جنت نہیں وہ جس کے متعلق کہے گا یہ جنت ہے وہ آگ ہوگی کام الٹ ہوگا اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اس طرح ڈراتا ہوں جس طرح نو علیہ السلام نے اس کے متعلق اپنی قوم کو ڈرایا تھا یعنی نو علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا اور یہ حدیث بھی بخاری اور اس ہے اللہ حق میں احادیث کے اندر ابن سیاد ابن سائد اور تیسرا نام آتا ہے صاف سعد الف اور فا صاف صاف اس کا نام تھا ابن سائد اور ابن سیاد اسے کہا جاتا تھا مدینہ کے اندر ایک شخص تھا جس کے بارے میں یہ جامع ترم کے اندر روایت موجود ہے ابو بکرہ رضی اللہ تم روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے والدین تیس سال تک بے اولاد رہیں گے ان کی آدھ نہیں ہوتی ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا پھر ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا جو کانا بڑے دانتوں والا اور بہت کم نفع پہنچانے والا ہوگا یعنی اس سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہوگی بچپن سے اس کی آنکھیں سوئیں گی لیکن اس کا دل نہیں سوئے گا یعنی اس کی نیند اس طرح کی ہوگی کہ لگے گا ایسے کہ سو رہا ہے لیکن دل میں جاگ رہا ہوگا یعنی سب کی باتیں سن رہا ہوگا آنکھیں بند کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والدین کے متعلق بھی ہمیں تعارف کروایا وہ صحابی کہتے ہیں ابو بکرہ رضی اللہ عظم کہ اس کا والد لمبے قد کا اور پتلا ہوگا اس کی ناک لمبی ہوگی اس کی والدہ موٹی اور لمبے ہاتھوں والی ہوگی ابو بکرہ رضی اللہ عظم بیان کرتے ہیں کہ ہم نے مدینہ میں یہودیوں کہا ایک بچے کی ولادت کی خبر سنی کہ مدینہ میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو میں اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر گئے انکوائری کرنے کے لیے کہ کہیں وہ دجال تو نہیں جو نبی صلی اللہ السلم جس کی پیشنگوئی کی ہے تو فرماتے ہیں کہ ہم اس کے والدین کے پاس پہنچے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان کی تھی وہ ان کے والدین میں موجود تھی ہم نے ان سے کہا کیا تمہارا کوئی بچہ بھی ہوا ہے انہوں نے کہا جی ہاں ہم تیس سال بے اولاد رہے اور ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا اب ہمارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو آم سے کانا ہے لمبے دانتوں والا ہے اور فائدہ وہ بھی کسی کو نہیں پہنچاتا کم نفے والا ہے یعنی اس کے والدین بھی اس سے تنگ تھے کہ بڑا اس سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے اس کی آنکھیں سوتی اور اس کا دل نہیں سوتا یعنی یہی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی اس دجال, دجال کی تو ابو وہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ان دونوں ہم دونوں پھر اس کے والدین سے فارغ ہو کر جب باہر نکلے تو دیکھا وہ ایک چادر میں لپٹا ہوا دھوپ میں زمین پر لیٹا ہوا تھا دھوپ میں زمین پر لیٹا ہوا تھا اس کی آواز آہستہ تھی اس نے اپنے سر سے کپڑا اٹھایا تو یہ کہا کیا تم دونوں نے کیا کہا تھا ہم نے کہا کہ ہم نے جو کچھ کہا تو نے اسے سن لیا اس نے کہا ہاں میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جا یہ جام جی کے اندر صحیح صنعت سے روایت موجود ہے اللہ دوسری روایت اس حوالے سے کہ اللہ کے ربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری رضی نہ تو یہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کی طرف جاتے ہوئے ابن سیاد کے ساتھ تھا یعنی لوگ قاضلوں کی شکل میں سفر کرتے تھے تو میں جس قاضلے میں تھا اسی قاضلے میں وہ ابن سیاد بھی تھا یہ سیاد سعد کے ساتھ جس طرح شتاری کے معنوں میں آتا ہے لو اپنے دام میں سیاد آ گیا یہ وہ سیاد ہے تو ابن سیاد ابن سائد اور صاف یہ تین نام اس کے لیے آئے ہیں تو اس کا نام اصلی صاف تھا اور ابن ساید اور ابن سیاد یہ دو اس کی بنیت تو ابو سعید خد رضی اللہ فرماتے ہیں، ہمارے قافلے میں ہی وہ ابن سیاد تھا اس نے مجھے کہا کہ مجھے لوگوں کے کلام سے کس قدر تکلیف پہنچتی ہے تم سمجھ نہیں سکتے میں نے پوچھا بھی کیا بات ہے لوگوں کی باتیں کون سی تجھے تکلیف پہنچاتی ہیں کہنے لگا لوگ کہتے ہیں کہ میں دجال ہوں کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی جبکہ میری اولاد ہے یہ اس نے بات کہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہے جبکہ میں مسلمان ہوں یہ اس کے الفاظ تھے اپنے سیاد کے کیا آپ نے رسول اللہ سے یہ نہیں سنا وہ مدینہ میں داخل ہوگا نہ مکہ میں جبکہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکے جا رہا ہوں پھر اس نے مجھ سے اپنی آخری بات کی کہ سن لو اللہ کی قسم میں اس دجال کی پیدائش کی جگہ وقت پیدائش کو بھی جانتا ہوں اور وہ کہاں ہے یہ بھی جانتا ہوں میں اس کے والدین کو بھی جانتا ہوں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس ابن سیاد نے مجھے شک و شبے میں ڈال دیا اس کا مطلب اس نے یہ ساری باتیں جھوٹ رہی تھی اسی وجہ وہ کہتے ہیں کہ میں چکو شبہ میں پڑ گیا یہ کہتا کچھ ہے الگ کی پیشینگوئی اور انداز سے ہے اور یہ اس طرح سے دھوکہ دے رہا ہے تو میں نے اسے کہا تیرے لیے باقی ایام میں تباہی ہو میں نے اسے بدوا دی اسے کہا کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ وہ دجال تم ہی بن جاؤ یعنی اگر تجھے دجال بنایا جا کیا تو پسند کرے گا حالانکہ وہ کہہ کے رہا تھا کہ لوگ مجھے دجال کیا کر مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں اب اس سے پوچھا جا رہا ہے کیا تجھے دجال بنایا جائے تو اب کیا تو پسند کرے گا ابو سعید خدی رضی اللہ راتن فرماتے ہیں اس نے کہا وہ چیز جو دجال کی عادتیں اور نشانیاں بیان کی گئی ہیں اگر مجھ پر پیش کی جائیں تو میں اسے ناپسند نہیں کروں گا مطلب میں دھوکہ دیا نا فرار کیا اس نے ہاں بھائی یہ اس کا بچپن تھا یعنی بچپن میں اس نے اسلام کا اظہار بھی کیا مدینہ میں پیدا ہوا یہودیوں کے گھرانے میں اللہ اکبر اور مکہ حج کے لیے بھی روانہ ہوا یہ سب باتیں صحیح حدیث کے اندر موجود ہیں اچھا اس کے بعد ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے ربیع صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا تذکرہ ملتا ہے یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے عبد بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے والد محرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے رام زمین ان کی ایک جماعت کے ساتھ ابن سیاد کی طرف روانہ ہوا اکیلے نہیں تھے صحابہ کرام بھی ساتھ تھے تو انہوں نے اسے بنو مغالہ کے قلعہ میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا اس ابن سیاد کو ابن سیاد ان دنوں بلوغت کے قریب تھا یعنی پہلے وہ اس کا بچپن تھا اب وہ بلوغت کے قریب تھا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جب پتا چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے اس کی پیٹھ پر ہاتھ مارا اور پھر فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غصہ سے دیکھا اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ نوز بلّہ آپ انپڑھوں کے رسول ہیں یعنی تانا دے کر یہ بات کہی پھر ابن سیاد نے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول یعنی اس نے بھی اسی وقت رسالت کا دعوی کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زور سے دبایا اور فرمایا میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا تو جھوٹا ہے تجھ پر میں کیوں ایمان لاؤں میں تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاح سے فرمایا کیا تم دیکھتے ہو اس نے کہا میرے پاس سچا اور جھوٹا دونوں آتے ہیں یعنی تجھے کچھ نظر بھی آتا ہے وہ کہنے لگا سچا اور جھوٹا دونوں میرے پاس آتے ہیں یعنی شیطان جن یہی سنتاز سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے لیے اپنے دل میں ایک چیز چھپائی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتا میں نے دل میں کیا سوچا اس کا ٹیسٹ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تاکہ کنفرم ہو جائے یہی وہ تجار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات جو چھپائی وہ سورت دخان کی جو آئے تھے بید خان یہ لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاد کا تصور کیا دل کے اندر اس کو رکھا اور اس سے پوچھا تو اس نے کہا دکھ دھواں یعنی دھواں کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی بات ہے یعنی وہ شیطانیت میں اتنے عروج پر تھا اللہ حکبر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی بات کو اللہ حکمر اس نے اس انداز سے کلیئر نہیں ہوا لیکن دھوئیں تک کی بات تو اس نے تذکرہ کر دیا اللہ اکبر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دفع ہو جا تو اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکے گا عمر رضی اللہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق مجھے اجازت دیجیے میں اسے قتل کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو یہ وہی دجال ہے تو پھر تو اس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو تو قتل کریں گے ہی صلاح سلام اور اگر یہ وہ نہیں تو پھر اس کے قتل کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علم سے ملاقات اس سے معلوم ہوا کہ پہلے اس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا وہ ابو سعید خدری رضی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے گواہی طلب کی تو اس نے انکار کر دیا بلکہ اپنی رسالت کا جو ہے نا اس نے دعویٰ کر دیا اس کا مطلب ہے وہ مرتد ہو گیا پہلے اسلام کا دعویٰ کہ میں مسلمان ہوں جی اور اب مرتد ہو گیا تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک وضاحت کی یاد رہے یہ جو حدیث بیان کی ہے یہ بھی بخاری اور مسلم کے اندر موجود تھی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کے ساتھ ملاقات کی فاطمہ بن تیس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو اعلان کرتے ہوئے سنا یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نماز کے نماز کے لیے جمع ہو جاؤ یعنی اس وقت یہ طریقہ تھا کہ کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ اعلان کر دیا جاتا السلح تو پھر مسجد میں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ لوگ آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعیت المسجد پڑھ کے اس کے بعد جو خطاب کرنا ہوتا کوئی درس باز نصیحت اہم کوئی اطلاع دینی ہوتی تو آپ سے السلم دیتے تو منادی نے اعلان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جمع ہو جاؤ صحابہ کے رام مسجد کی طرف جمع ہوئے تو فاطمہ بن کا قیاض اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں بھی وہاں پر پہنچی رسول اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تعیت المسجد پھر جب آپ نماز پڑھ چکے تو ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھے رہے پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کس لیے جمع کیا ہے لوگوں نے عرض کیا اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں کسی رغبت کے لیے میں نے جمع کیا ہے نہ کسی خوف کی وجہ سے یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی مال غنیمت کہیں سے آیا ہے اور میں وہ بانٹنے لگا ہوں یا کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے اس لیے تمہیں ڈرانے والا ہوں یعنی ایسے ایمرجنسی کی کوئی اطلاع اس لیے نہیں بلایا بلکہ میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ یہ عیسائی شخص مسلمان ہوا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عیسائی تھے یہ مسلمان ہوئے انہوں نے آپ کی بیعت کی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اور مسلمان ہو گیا تو اس نے جو مجھے بات بیان کی ہے وہ بات اسی بات کے موافق ہے جو میں تمہیں مسیح دجال کے متعلق بتایا کرتا ہوں ایک اہم خبر ہے دجال کے بارے میں اس لیے اللہ کے نبی سسلم مدینہ میں اعلان کر کے سب صحابہ کو بلا کر وہاں پر اکٹھا کر کے بات سنائی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمیم داری رضی مجھے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں اور میں بھی جو بات کرنے والا تھا وہ بات بھی اسی طرح سے ہے تو اب وہ بات سن لو یعنی ایک گواہی بھی ساتھ ہے اور میری بات بھی ساتھ ہے تو انہوں نے مجھے بتایا تمیم داری رضیلہ تو انہوں نے کہ وہ لخم اور جزام قبیلے کے تیس افراد کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا موجیں ایک ماہ تک انہیں سمندر میں لیے تھے یعنی ایک ماہ تک سمندر کے اندر کشتی میں ہم سوار ہوئے تیس آدمی تھے اور راستہ بھول گئے اور لہریں ہمیں ادھر ادھر بھٹکاتی رہی تو ایک مہینہ گزر گیا اس انداز کے ساتھ پھر اس نے مجھے بتایا کہ ہم کنارے پر جب غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرے کے قریب پہنچے اس کے کنارے لگے تو وہ چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر جزیرہ میں داخل ہو گئے تو ایک کثیر بالوں والا ایک جاندار ہمیں ملا اس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے پچھلا حصہ کون سا ہے اتنے بال اس کے جسم کے اوپر تھے اور یہ مسلم کی حدیث ہے ابو ابود کی حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ وہ عورت تھی جس کے اتنے گھنے بال تھے تو تمیم داری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا اللہ اکبر کہ تیری تباہی ہو تو کیا چیز ہے اتنے بال ہیں اور وہ اپنے بال نوچ رہی تھی اللہ اکبر تو انہوں نے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں دجال کی جاسوسہ ہوں میں د کی جاسوسا اب یہ پتہ نہیں کون سا جزیرہ کون سی جگہ ایک مہینہ تک کشتی اللہ بھٹکتی رہی اور اس جگہ پر پہنچے ہیں اللہ اکبر اور اس واقعے کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمیم داری رضی اللہ تم پھر اس عورت سے پوچھا کہ جاسوسا سے کیا مراد ہے اس نے کہا کہ تم یہ سامنے ایک محل ہے اس میں یہ گرجا ہے تو اس میں ایک آدمی ہے اس کی طرف ذرا جاؤں کیونکہ وہ تمہیں ملنے کا بڑا مشتاق ہے ملنا چاہتا ہے تمیر دار رسی اللہ تم نے فرمایا کہ میں نے اس آدمی کے متعلق ہمیں بتایا گیا تو ہم ڈر گئے کہ کہیں یہ شیتان نہ ہو اس لیے جلدی جلدی چلے ہم وہاں اس محل میں داخل ہوئے جو گرجا کی طرح تھا تو ایک عظیم جسے والا انسان تھا ہم نے اس کی تخلیق اور مضبوطی کے لحاظ سے اس جیسا انسان کبھی نہیں دکھا اتنا قد آور مضبوط قد کاٹ والا مضبوط جسم والا وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ اس کی گردن میں بندے ہوئے تھے اور اس کے گھٹنوں اور ٹخنوں کے درمیان لوہے کی زنجیریں تھیں یعنی اس طرح زنجیروں میں وہ جکڑا ہوا تھا اور ابو داود کے اندر جو حدیث ہے اس میں ہے کہ وہ آسمان زمین کے درمیان اچھل کود بھی کر رہا تھا تو ہم نے اس سے جا کر پوچھا اللہ پر کہ تیری تباہیوں تو کون ہے تم اب وہ بولا کہنے لگا کہ تم میرے بارے میں اطلاع تو پا چکے ہو یعنی مجھے تم نے ڈھونڈ نکالا اور میرے بارے میں تمہیں خبر ہو گئی ہے مجھے یہ بتاؤ اب اس نے انٹرویو شروع کیا مجھے یہ بتاؤ تم کون ہو تو انہوں نے کہا یہ جو تیس افراد تھے کہ ہم عرب لوگ ہیں ہمیں کشتی میں سوار ہوئے سمندر کی موجیں ہمیں ایک مہینے تک ادھر ادھر پھراتی رہی ہم جزیرے میں داخل ہوئے کثیر بالوں والا ایک جاندار عورت ہمیں ملی اللہ اکبر اس نے کہا کہ میں دجال کی جاسوسہ ہوں تم اس سامنے گرجے نما محل کے اندر موجود ایک شخص کے پاس جاؤ ہم جلدی جلد تیرے پاس پہنچ گئے ہیں لیکن اس جاسوس سے اللہ اکبر ہم خوف زدہ ہیں کہ کہیں وہ شیتان نہ ہو تو اس آدمی نے کہا کہ تم مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ نخلستان نخل کھجور کو کہتے ہیں یعنی کھجوروں کا باغی بیسان کا اس کے بارے میں بتاؤ کیا وہ پھل دیتا ہے ہم نے کہا ہاں اس میں بہت زیادہ اللہ اکبر پھل پائے جاتے ہیں تو وہ کہنے لگا ان کریب اس کے اندر پھل نہیں لگیں گے پھر اس نے کہا بہیرا تیبریا کے بارے میں مجھے بتاؤ کیا اس میں پانی ہے پچھلے جمعہ جو, جو بیان ہوا تھا کہ جاجود ماجود جب چلیں گے نکلیں گے اللہ کے پہاڑوں سے اتریں گے کثیر تعداد میں تو بحیرہ تبریا جو شمالی اردن کے کنارے اللہ اکبر ایک جھیل ٹائپ ہے چھوٹا سا سمندر ٹائپ ہے تو اس میں داخل ہوں گے پانی پیئیں گے اگلا گروہ پانی پیے گا جو آخری گروہ وہاں سے گزرے گا پانی خشک ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی بھی ہوتا ہوگا اس بہیرا تبریا کے بارے میں وہ پوچھتا ہے کہ کیا اس میں پانی موجود ہے اللہ اکبر تو ہم نے کہا ہاں بہت زیادہ پانی اس نے کہا ان قریب وقت آئے گا کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا پھر اس نے کہا مجھے چشمہ زہر کے بارے میں بتاؤ کیا اس چشمے میں پانی موجود ہے اس چشمے کے پاس رہنے والے اس پانی چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں ہم نے کہا ہاں اس میں پانی بھی بہت ہے اور وہاں کے رہنے والے اس کے پانی سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں اس نے کہا مجھے ان پڑھوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ انمی نبی کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ اس نے کیا کیا آیا ہے کہ نہیں ہم نے کہا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں اللہ اکبر اس نے کہا کہ عربوں نے اس سے جنگ کی ہم نے کہا ہاں اس نے ان سے جنگ کی تو اس نے پوچھا کہ پھر کیا ریزلٹ نکلا تو ہم نے بتایا وہ اپنے قریب کے عرب لوگوں پر غالب آ چکا ہے اور انہوں نے اربوں نے ان کی اطاعت اختیار کر لی ہے تو اس نے کہا سنو اگر وہ اطاعت کریں تو ان کے حق میں بہتر ہے اور میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں بے شک قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی میں نکل آؤں گا زمین پر چلوں گا زمین میں چالیس روز میں زمین میں مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر اور بستی میں گھوم جاؤں گا چالیس دن اور مکہ اور مدینہ میرے دو اوپر دونوں یہ شہر حرام ہیں جب بھی میں ان دونوں میں سے کسی ایک میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو ایک فرشتہ تلوار سونتے ہوئے میرے سامنے آ جائے گا اور وہ مجھے اس میں داخل ہونے سے روک دے گا اس کے ہر راستے اور ہر دروازے پر فرشتے ہوں گے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں یہ بات بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام زجمین سے فرمایا ممبر پر آپ نے چھڑی ماری اور فرمایا یہ مدینہ طیبہ ہے طیبہ ہے یہ طیبہ ہے تین دفعہ, دفعہ یعنی یہ پاک شہر ہے پاک شہر ہے سنو کیا میں نے تمہیں حدیث بتا دی لوگوں نے عرض کیا جی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں ہے نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے اور ایک اور حدیث میں تین دفعہ فرمایا مشرق کی طرف ہے مشرق کی طرف ہے مشرق طرف. یعنی وہ سمندر کا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ مشرق کی طرف ہے جس جزیرے میں وہ قید ہے ان تینوں احادیث سے معلوم ہوا کہ دجال مدینہ میں یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوا پہلے اس نے اسلام کا دعویٰ کیا پھر وہ اور جب دعویٰ کیا اس وقت اس نے وہ مدینہ میں بھی تھا اور مکہ میں بھی گیا اور حج بھی کیا اس وقت بیت اللہ کا طواب بھی کیا اور اس کے بعد وہ مرتاد ہو گیا اپنی رسالت کا اس نے اعلان کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدوا دی کہ اللہ تجھے تیری حد سے آگے نہیں بڑھنے دے گا اس کے بعد اللہ اکبر اس نے جب شرارتوں میں آگے بڑھا تو فرشتوں نے اس کو زنجیروں میں جکڑ کر نامعلوم سمندر کے اندر کسی جزیرے میں نامعلوم جگہ پر اس کو قید کر دیا اب اس کے بعد وہ وہاں سے جب نکلے گا اور اس کی اس جگہ کی اطلاع ایک صحابی نے تیس آٹھ میں سماعت پا دی زمینداری رضی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس واقعے کی تصدیق کر دی جس کا مطلب واقعہ سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ مشرق کی طرف ہے اللہ اکبر وہ سمندر جہاں جزیرے میں وہ قید ہے اس کا مطلب ہے قیامت کے قریب وہ نکالا جائے گا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ پیش اور وہ بھرپور فتنوں کے ساتھ آئے گا اللہ اکبر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں مزید جو نشانیاں بتائیں کہ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا فتنہ یہ دجال جا کے فطر جاسل کوئی فتنہ نہیں آنکھ سے کانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی پیشانی پر فا را یعنی کافر کا لفظ واضح لکھا ہوا ہوگا ہر آدمی اس کو پہچان لے گا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا یہ نواز پر سمان رضی اللہ تو اس کے راوی ہے اور یہ بھی جامع ترمت کے اندر روایت موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ میری موجودگی میں نکل آیا یعنی فتنے برپا کرنے کے لیے نکل آیا چونکہ ابھی اس کا واقف نہیں آیا ابھی تو وہ قید کر دیا گیا کسی جزیرے میں لیکن جب اس کے فطرے برپا کرنے کا وقت آیا تو میں تمہاری طرف سے اگر میں موجود ہوا تو تمہاری طرف سے میں اس سے لڑوں گا لیکن اگر وہ اس وقت نکلا جب میں تم میں موجود نہیں ہوں گا تو پھر ہر شخص اللہ کے نبی وسلم فرمایا اللہ تبارک و تعالی پھر میری طرف سے اس کا خلیفہ بنے گا مومنوں کا اللہ خود ان کی مدد کرے گا ایمان والا کی اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما پھر اللہ ہر ایک مسلمان پر محافظ و معاون ہے بے شک وہ دجال جوان ہوگا اس کے بال بہت گھنے اور گھنگریالے ہوں گے اور اس کی آنکھ اٹھی ہوگی یعنی انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوگی گویا میں اسے عبد الغزہ بن قطن سے تشبیح دیتا ہوں ایک شخص تھا کافروں کے اندر عبد الغزہ اس کا نام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما اس کی شکل کی طرح اس کی شکل ہوگی میں تم سے جو شخص اس سے پالے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائ تم میں سے جو شخص دجال سے ملاقات کرے تو وہ سورت کہف کی ابتدائی دس آیات پڑھے کیوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائد تمہارے لیے اس کے فتنے سے امان ہے یعنی سورت کہف کی ابتدائی دس آیات جو شخص پڑھے گا یاد کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائد وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا جب دجال اس کے ساتھ اپنا سامنا ہوگا فرمائ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راہ پر نکلنے والا ہے اور دوسری حدیث کے اندر ہے خوراسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوراسان سے وہ نکلے گا اور یہ خوراسان یہی ایریا بنتا ہے مشرق والا ایریا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں بائیں فساد برپا کرے گا اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین میں کتنی دیر ٹھہرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چالیس دن ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا جبکہ باقی کے سینتیس ایام عام دنوں کی طرح ہوں گے ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ دن جو سال کی طرح ہوگا کیا اس دن میں ایک دن کی نمازیں پڑھیں گے دن جو سال کے برابر ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہ نہیں بلکہ تم اس کے لیے اس کا اندازہ کر لینا یعنی ایک دن میں اللہ اکبر جس طرح مقصد یہ چوبیس گھنٹوں کا ایک دن رات ہے تو بارہ گھنٹے کا دن ہے تو اندازے کے ساتھ وہ دن تو سال برابر ہوگا تو تم نے اندازے کے ساتھ کہ اب زور کا ٹائم ہو گیا ہے اس وقت ہم زور پڑھ لیتے تھے تو اس انداز سے اندازے لگا رہے ہیں اب یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جو شخص خطبین میں رہتا ہے قطب شمالی قطب جنوبی کے اندر وہاں پر بعض کا چھ ماہ دن چھ ماہ رات ہے یا دو گھنٹے کا دن دو گھنٹے کی رات ہے تو وہاں پر کیا کرے اللہ اکبر تو اس سے وضاحت ہو گئی کہ عام روٹین کے مطابق جو دن میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان کا پھر اندازہ لگایا جائے ان اندازوں کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صاحب نے آز کیا کہ اس اس کی زمین پر رفتار کتنی ہوگی آپ علیہ وسلم فرمائے بارش کی طرح جس کے پیچھے ہوا آتی ہے یعنی ہوا پیچھے ہو اور بارش آگے ہو اور ہوا اس کو کس طرح دھکیلتی ہے اس طرح وہ لوگوں کے پاس آئے گا انہیں دعوت دے گا لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے وہ آسمان کو حکم دے گا بارشیں برسائے گا زمین کو حکم دے گا اناج اگائے گی اس کے چرنے والے جانور شام کو واپس آئیں گے تو ان کے کوہانے پہلے سے زیادہ بھری ہوں گی یعنی اتنا فتنہ ہوگا وہ اللہ اکبر اب اس کی حسن احمد کے اندر حدیث موجود ہے پریشان نہ ہو یہ قرار میں تو اللہ تبارت نے فرمایا کہ آسمان سے اللہ کے سوا کون ہے بارشیں برسانے والا زمین سے کون ہے فصلیں پیدا کرنے والا یہاں تو دجال بھی یہ کام کر رہا ہے اللہ اکبر حسن جحمد کے اندر حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ساتھ شیاتین ہوں گے جناب وہ یہ منظر پیش کریں گے بسر بسنت احمد کی جو حدیث ہے جو بتا دوں تاکہ پورا پھر گفتگو کے درمیان آپ پریشان نہ ہوتے رہے کیونکہ وہ بہت بڑا فتنہ ہے اللہ اکبر ایک شخص کو وہ کہے گا یہ بتاؤ اگر میں اس آدمی کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دوں مجھے مان لوگے وہ کہے گا واہ ہمارے یہاں پر تو کہتے ہیں کہ اللہ اکبر تھوپ پھینکتے ہیں تو آگ لگ جاتی ہے اسی پر ایمان دے دیتے ہیں تو دجال کا تو اتنا بڑا فتنہ وہاں اس وقت اس کے مرید کتنے ہوں گے اب خود اندازہ لگا وہ کہیں گے سرکار بالکل واہ آپ جیسی تو پہنچی سرکار کوئی نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما ایک شیطان کیا کرے گا ایسی شکل اختیار کرے گا انسان والی اس کو دجال دو ٹکڑے کرے گا اور پھر کیا کرے گا اس کو حکم دے گا وہ جڑ جائے گا ہوگا وہ شیطان لوگ کہیں گے واہ اس جیسی تو کرامتی آج تک کسی نے نہیں دکھائی تو دو ٹکڑے کر کے تو اس طرح سے لوگوں کی ایمان برباد کرے گا پھر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی مسلم احمد کی حدیث ہے صحیح کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما ایک آدمی ہوگا قبرستان میں بیٹھا ہوا ہوگا اس کے والدین فوت ہو چکے ہوں گے وہ رو رہا ہوگا ججار اس کے پاس گزرے گا وہ کہے گا تیرے والدین کو قبر سے زندہ کر دوں تو مجھے مان لے گا رب وہ کہے گا ہاں کیوں نہیں مانوں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ عصم فرما اس کے ساتھ شیاتی ہوں گے وہ اس کے والدین کی شکل اختیار کر کے اس سے باتیں کریں گے تو وہ کہے گا واہ میں تو ججال کے رب ہونے پر ایمان لے آیا اصل دھوکھا یہ ہوگا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کی طرح اس کے ساتھ کوئی چیز ہوگی وہ وہی شیطانیت ہوگی آگ کی طرح اس کے ساتھ کوئی چیز ہوگی وہ وہی شیطانیت ہوگی روٹیوں کا پہاڑ اس کے ساتھ ہوگا یہ وہی جنات شیاتین ہوں گے اللہ اکبر پانی کی نہر اس کے ساتھ ساتھ چلے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گی وہ تیز میں پڑھوں گا اللہ اکبر اس کا مطلب وہ شیطانیت ہی ہوگی یعنی شیطانیت اس وقت فل عروج پر ہوگی جتنے کوئی شور دے دنیا میں ممکن ہیں جتنے کوئی اللہ اکبر توٹ کے ممکن ہیں اس وقت عروج پر ہوں گے چونکہ اب قیامت قریب ہوگی شیطان زور لگا رہا ہوگا جتنے زیادہ زیادہ ہو سکیں بندوں کو میں اپنا مرید بنا کر جانتا میں زیادہ زیادہ لے جاؤں اس لیے اب وہ اپنے آخر میں زور لگا رہا ہوگا تو یہ مسنز عامت کی حدیث میں نے اس لیے پہلے بیان کر دی تاکہ آپ بھائی پریشان نہ ہوتے رہیں کہ دجال آسمان کو کم دے گا اور یہ بادشاہ برس آئے گا تو یہ سارا اس انداز سے فرار ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور آئیں گے کوکھیں بھری ہوں گی ان کی کوہانے پہلے سے اونٹنے کی بڑی ہو چکی ہوگی یعنی یہ پیڑ بھرے ہونے کی دلیل ہے نا فرمایا ان کے تھنوں میں دودھ بھرے ہوئے ہوں گے ان کی کوکھیں باہر نکلی ہوں گی کھا کھا کے یعنی اتنی وہاں پر ہریالی ہوگی سبزہ ہوگا پھر وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا انہیں دعوت دے گا دجاج وہ اس کی دعوت قبول نہیں کریں گے انہیں کہے گا مجھے رنگ مانا وہ قبول نہیں کریں گے شوبے دکھائے گا لیکن وہ نہیں مانیں گے تو ان کے پاس سے وہ چلا جائے گا یہاں تک کہ پیچھے لوگ قحط کا شکار ہو جائیں گے اب یہ بھی آزمائش ہے نا دنیا میں انسان آیا ہی آزمائش کے لیے قحط کا شکار ہو جائیں گے ان کے ہاتھ ان کے بالوں سے خالی ہو جائیں گے وہ ایک ویرانے سے گزرے گا اسے کہے گا ویرانے کو حکم دے گا اپنے خزانے نکال تو اس ویرانے کے خزانے دجال کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے یعنی جنات کا ایسا ڈرامہ ہوگا کہ وہ ان خزانوں کے شکل چونکہ جنات کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے یہ طاقت دی ہے کہ وہ انسانی شکل اختیار کر لیتے ہیں جی اللہ حکم. تو اسی انداز کے ساتھ کیا ہوگا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ سن نے فرمایا جب وہ وہاں سے روانہ ہوگا خزانے اس کے پیچھے پیچھے ایسے ہو گئے جس طرح کہ شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر وہ اس کو بلائے گا اس کی طرح متوجہ ہوگا اللہ اکبر وہ چمکتے چہرے کے ساتھ مسکراتا ہوا یعنی ایک آدمی آگے ملے گا اس کو دجال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اس آدمی کو بلائے گا تلوار سے اس کے دو ٹکڑے کرے گا جس طرح کوئی دشانہ بازی کرتا ہے تو فرمایا اس کو پھر وہ بلائے گا تو وہ جوڑ کر وہ وہی یعنی جن جو ہے وہ یہ ساری ڈرامہ دکھائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ دو, دو ٹکڑے ہوا پڑا ہوگا وہ قریب آ جائے گا مسکراتا ہوا اللہ اکبر تو وہ اپنی اسی پہلی حالت پر ہو جائے گا اچانک اللہ تعالی عیسی ابن مریم علیہ السلام کو مبوز کریں گے یعنی وہ روئے زمین پر اس طرح سے چھوپ دے اور فتنے برپا کر رہا ہوگا اس طرح سے لوگوں کے ایمان کھا رہا ہوگا تو نبی صداسن فرمایا پھر عیسائی صلاحت وسلام جب نازل ہوں گے تو وہ دجال ان کو دیکھ کر ایسے بھاگے گا اللہ اکبر پگھلنا شروع ہوگا جس طرح نمک پانی میں ڈالا جائے تو پگھلنا شروع ہو جاتا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے گا تو اس وقت یہ فتر برپا اس انداز کے ساتھ کرے گا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے فرمایا ابو سعید فدی رضی اللہ عنہ نے کہ دجال آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے لیے مدینہ کی گھاٹیوں میں داخل ہونا حرام ہے وہ مدینہ کے قریب شور والی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا یعنی عہد پہاڑ کے پیچھے تک پہنچ جائے گا مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے اہد پہاڑ کے پیچھے تک مشرق میں پھر ایک آدمی اس کے پاس جائے گا مدینہ منورہ سے ایک مجاہد نکلے گا اور اس وقت وہ روئے زمین پر سب سے بہترین شخص ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرمائب وہ جب اس ججال کے پاس جائے گا تو وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خبر دی دجال کہے گا مجھے بتاؤ اگر میں اسے قتل کر دوں پھر زندہ کر دوں تو پھر میرے معاملے میں کوئی شک کرو گے یعنی لوگوں سے کہے گا یہ آدمی آیا بڑا گستاخ ہے اس کو قتل کرتا ہوں پھر زندہ کر دوں پھر مجھے مان لو اللہ اکبر وہ مدینہ کے جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ہم پھر بھی نہیں مانیں وہ خود بھی کہے گا تم مجھے قتل کر کے دوبارہ زندہ بھی کر دے تب بھی میں نہیں مانوں گا تجھے تو ہے نچا پھر وہ اس کو قتل کرے گا اسے زندہ کرے گا یعنی بھائی گڈ ڈرامہ وہ جناب شیاتی والا کو دکھائے گا تو وہ کہے گا وہ شخص جو مدینہ سے نکلا تھا روئے زمین پر بہترین شخص تھا وہ کہے گا اللہ کی کسب تیرے متعلق مجھے آج سے پہلے زیادہ بصیرت حاصل ہو یعنی پہلے جتنا مجھے یقین تھا اس سے بڑھ کر یقین ہو گیا ہے کہ تو واقعی دجال ہے میرا ایمان اور زیادہ پختہ ہو گیا ہے پھر دجال اسے قتل کرنا چاہے گا لیکن اس کے قتل پر قادر نہیں ہو سکے گا یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے دوسری حدیث ابو سعید خدی رضی اللہ تم بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال نکلے گا تو مومنوں میں سے ایک آدمی اس کی طرف رخ کرے گا تو دجال کے محافظ اور چوکی دار ملیں گے کہیں گے کہاں کا ارادہ ہے وہ کہے گا میں اس کی طرف جا رہا ہوں جس کا ظہور ہوا ہے اور وہ کہے گے کیا تو ہمارے رب پر ایمان نہیں رکھتا وہ کہے گا میں اس رب پر ایمان رکھتا ہوں اللہ اکبر جو حقیقت رب ہے جو ساری اناج کا پیدا کرنے والا ہے ہمارے رب کے دلائل اللہ اکبر چھپے ہوئے نہیں ہیں وہ کہیں گے اسے قتل کر دو وہ محافظ دستے کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر وہ آپس میں کہیں گے کہ تمہارے رب نے تمہیں منع نہیں کیا کہ تمہیں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو قتل نہیں کرنا تو پھر وہ اس کو پکڑ کر دجال کے پاس لے جائیں گے چنانچہ وہ مومن شخص اسے دیکھے گا تو وہ کہے گا لوگو یہ وہی دجال ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال اس کے متعلق حکم دے گا اس کا سر پھاڑ دینے کا اس کا سر پھاڑ دو وہ کہے گا اسے پکڑو اس کا سر پھوڑ دو اسی روایت میں کہ اسے زمین پر لٹا کر اس کی پیٹھ اور پیڑ پر بہت زیادہ مارو یعنی اس کو تشدد کریں گے اس کے اوپر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مومن کہے گا اللہ اکبر جب یہ ساری سزا اس کو ملے گی تو اب دجال کہے گا کیا آپ مجھ پر ایمان نہیں لاتے اللہ اکبر فرمایا وہ شخص کہے گا کہ واقعی تو مسیح کا زاد ہے تو دجال ہے یعنی مار کھا کے بھی اللہ نے اتنا اس کو ایمان عطا کیا ہوگا مستقل مزاج ہوگا ثابت قدم ہوگا کہ وہ کہے گا واقعی مجھے اب پکا یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کے متعلق حکم دیا جائے گا کہ اس کے سر پر آرا رکھ کر اس کو دو ٹکڑے کر دیا جائے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال اس کے دو ٹکڑوں کے درمیان چلے گا یعنی اس کے سر پر آرا رکھ کے اس کو چیر دیا جائے گا ایک ٹکڑا دائیں ایک بائیں درمیان میں دجال چلے گا پھر وہ کہے گا اس آدمی سے کھڑے ہو جاؤ تو وہ صحیح سلامت کھڑا ہو جائے گا اللہ اکبار پھر اس سے پوچھے گا کیا اب تو مجھ پر ایمان لائے ہو وہ جواب دے گا کہ میرے تیرے متعلق اب میرے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا کہ واقعی تھی دجال ہے مجھے اور پکا یقین ہو گیا فرمایا وہ آدمی اسے کہے گا لوگو اللہ اکبر اس کو قتل کر دو اللہ کے نبی صلی اللہ عصلم نے فرمایا وہ شخص کہے گا لوگو میرے بعد اب یہ کسی شخص کو قتل نہیں کر سکے گا دجال اسے ذبح کرنے کے لیے پکڑوائے گا اس کی گردن اور ہنسلی کی ہڈی کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خنجر سر کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسے ختم نہیں کر سکے گا فرمایا اسے دونوں ہاتھوں اور ٹانگوں سے پکڑ کر وہ پھینک دے گا کہاں جس میں لوگ سمجھیں گے کہ آگ ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھینکا جائے گا اس کو آگ میں حقیقت میں وہ جنت میں ڈال دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا رب العالمین کے نزدیک یہ شخص شہادت کے سب سے عظیم مرتبے پر فائز ہوگا اللہ اکبر یعنی دجال کے بارے میں کچھ ایمان والے لوگوں کو گواہیاں دیں گے اس کی پیشانی پر بھی لکھا ہوگا کچھ ایمان والے ایسے گواہی دیں گے واقعی یہ دجال ہے اور ان پر ظلم و ستم کرے گا اس کے باوجود وہ اس کی خلاف گواہی دیں گے اللہ اکبر تاکہ لوگوں پر حجت پوری ہو جائے کہ یہ واقعی دجال ہے. اور یہ صحیح مسلم کی عدیثی ہے تمہیں شرائق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دجال سے بھاگ کر پہاڑوں میں جا چکے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اس وقت اللہ اکبر تم کیا کرو دجال کے بارے میں اطلاع ہو تو اس کے پاس نہ جاؤ کیونکہ اچھا بھلا ایمان والا آدمی اس کے فتنوں کو دیکھ کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا یہ ذرا دیکھے تو صحیح کرتا کیا ہے بس وہیں پر ہی اس کا ایمان کا کباڑا ہو جائے جس نے خیال کرنا اس کے قریب بھی نہ جانا اس لیے لوگ پہاڑوں کی طرف بھاگ جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عرب اس وقت کہاں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عرب بہت تھوڑے ہوں گے عربوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی اور یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے انصر رضی اللہ تعالیٰ تو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس فہان کے ستر ہزار یہودی دجال کی اتاب کریں گے ان کے کندھوں پر کالی چادریں ہوں گی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ فہان ایران کا شہر ہے اور آج بھی یہودی وہاں پر کثرت سے رہتے ہیں اور اس وقت ستر ہزار یہودی اس دجال کے ساتھ ہوں گے اور نشانی ان کی کیا ہوگی کندھوں پر کالی چادریں ہوگی اللہ اکبر تو اللہ کے نبی صداثر فرمائے خوراسان سے وہ نکلے گا اور اسفہان کے لوگوں کو پیروکار بناتا ہوا زمین میں فتریں برپا کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوگا اور مکہ مدینہ کے سوا پورے زمین میں وہ اللہ اکبر اپنے فتنے برپا کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کے بارے میں فرمایا دجال مدینہ کے ارادے سے مشرق کی طرف سے آئے گا حتیہ کہ احد پہاڑ کے پیچھے قیام کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت یہ دوسری حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مدینے میں تین دفعہ زلزلہ آئے گا جتنے کافر اور منافق مدینہ میں رہ رہے ہوں گے وہ ڈر کے بھاگیں گے اور دجال کے ساتھ شامل ہو جائیں گے مدینہ میں صرف ایمان والے بچیں گے کافر اور منافق وہاں سے نکل جائیں گے تین دفعہ زلزلہ آئے گا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتے اس کا چہرہ ملک شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ ملک شام میں وہیں پر جا کر وہ ہلاک ہوگا اللہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس وقت مدینہ کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو دو فرشتے مقرر ہوں گے پارے دار کے طور پر لہٰذا وہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جب زمین سے دعوت الارض وہ ایک جانور نکلے گا جس کا پچھلے جمعہ تذکرہ کیا تھا لوگوں سے بات کرے گا جس کا قرآن میں بھی ذکر موجود ہے جب وہ جانور زمین سے نکلے گا لوگوں سے باتیں کرے گا اور تیسری نشانی تیسرا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صرف فرما جب دجال نکلے گا اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہے دجال دعوت الارض اور مغرب سے سورج کا طلوع ہونا یہ تین اوقات ایسے ہیں یہ تین موقع ایسے ہیں کہ جس موقع پر کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا اس سے پہلے جو ایمان لا چکا لا چکا اس وقت اس نشانی چونکہ بڑی نشانی ہے ان کو دیکھ کر کوئی شخص اگر ایمان لانا چاہے گا اس کا ایمان قبول نہیں ہے تو اس وقت سے پہلے پہلے آج وقت ہے اللہ اکبر یعنی اور موت کا فرشتہ نظر آنے سے پہلے یہ گورہ حدیث کے اندر ہے اس وقت تک موقع ہے توبہ کرنے کا تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا کہ عیسی علیہ السلام جب نازل ہوں گے اللہ اکبر دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلیں گے یہودی اس کے ساتھ ہوں گے اور پچھلے جمعہ بیان کر چکا ہوں اس سے پہلے عیسائیوں سے جنگ ہو چکی ہوگی عیسائیوں کا خاتمہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ملک شام میں دمشق کے اندر دمش کی جامعہ مسجد کے مشرقی کنارے سے مشرقی مینار اس طرف سے عیسا علیہ السلط وسلام دو فریقوں کے قدوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے پیلے رنگ کی چادریں پہنی ہوں گی انہوں نے اور جب سر نیچے جھکائیں گے صلی اللہ آپ صرف فرمایا کہ ان کے لمبے بال ہوں گے تو پانی کے تطرات ایسے ٹپکیں گے جیسے ابھی حسل کر کے باہر نکلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اکبر کہ اس وقت دجال ان کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کرے گا نہ عیس علیہ السلام اس کے پیچھے ہوں گے وہ دجال کو مقام لط پر جہاں اسرائیل کا جنگی ایئرپورٹ ہے مقام لط پر جا کر اس کو پکڑیں گے اور اپنے نیزے سے اس کو قتل کریں گے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اور نیزے پر لگا ہوا خون لوگ مسلمانوں کو دکھائیں گے میں دجال کو قتل کر رہا ہوں آج اسرائیل کا اس لط مقام پر جنگی ایئرپورٹ موجود ہے انہوں نے اپنے اس بادشاہ کے لیے آج بھی یہودی انتظار میں ہے کہ ہمارا ایک مسیح بادشاہ آنے والا ہے جی ایک بادشاہ آنے والا ہے جو مسیح ہوگا اللہ وہ اس کے انتظار میں ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا سردار ہوگا وہ اللہ پر تو اس کو بچانے کے لیے انہوں نے لب مقام پر جنگی ایئرپورٹ بنا ہے تاکہ یہاں پر اگر آئے تو اپنے طور پر ہم کوشش کریں گے اس کو جان بچانے کی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشندوئی ہے کہ اس مقام پر وہ قتل ہوگا پھر یہودیوں سے جنگ ہوگی جس کی تفصیل پچھلے جمعہ بیان کی تھی کہ ہر پتھر بولے گا میرے پیچھے جو یہودی چھپا ہوا ہے مسلمان مجاہد آ اسے قتل کر اللہ اکبر تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں وضاحت کی بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ بات آج سوال رہ گیا کہ اس کو جو اتنی طاقتیں ملیں کیا اس کے پاس رب والی طاقت ہے بارشیں برسا رہا ہے زمین سے اناج اگا رہا ہے اور اس طرح سے خزانوں کو حکم دیتا ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں مردوں کو زندہ کر دیتا ہے یہ سارا کیا ہے بات یہ ہے کہ یہ فتنہ اور آزمائش ہے اللہ اکبر وہ رب نہیں ہوگا اگر رب ہوتا تو اپنی کاڑی آنکھ درست نہ کر لیتا اپنی پیشانی پر لکھا ہوا کافر کا لفظ نہ مٹا لیتا روی سداس نفر میں سرخ رنگت والا موٹا اور اللہ اکبر لمبے دانتوں والا اور گھنے گھونگریالے لمبے بالوں والا اور آج بتا دوں اسی دجال کے فیشن کو اللہ معاف کر ہماری نیو جنریشن اپنا رہی ہے بال لمبے کھڑے ان کو ایسا سیٹنگ کر کے کھڑے بال یہ دجال کے بال ہے بھائیو خیال کریں اس سے تو بچنا ہے ہم نے اللہ اکبر اس جیسی ثقافت کو کیا استعمال کریں اختیار کریں جو دجالی ثقافت ہے اللہ اکبر اس انداز کے ساتھ چرچ آف شیتان مارز وجود میں آ چکا ہے یعنی جیسے اور چرچ ہیں اسی طرح سے چرچ آف اللہ اکبر کہ شیطان کی پوجا کرنے والوں کا علاحد چرچ ہے ہر وہ گناہ کا کام جو شیطان چاہتا ہے وہ وہاں پر کرتے ہیں اور ان کی نشانی ہے کہ اپنے ایسے ماسک پہنتے ہیں جس کے اوپر سینگ لگے ہوئے ہیں یہ ان لوگوں کی نشانی ہے وہ میڈیا پر پھیلا رہے ہیں اس کلچر اپنے کو اللہ اکبر اور اسی طرح سے ماسک منہ پر خوفناک چڑھا لینے اللہ پر اور اس کے ساتھ ڈانس کرنے اس انداز کے ساتھ تو پھر یہ وہی چرچ آف شیتان دجالیت میں اسی کا انداز اور طریقہ کار ہے جو ان لوگوں نے اپنایا ہے تو اس کے پیروکار آج بھی دنیا میں موجود ہیں امریکہ میں باقاعدہ اور سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ جو جارج ڈبلو بش تھا یہ بھی چرچ آف شیتان کا ممبر تھا جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا کے اندر اس نے دجالی فتنا اس نے پھیلایا اللہ اسی نقش قدم پر چلا ہے وہ دجال تو بڑا ہے نا وہ تو بعد میں فتنے باز آئے گا تو یہ بات ذہن میں رکھیں اللہ اکبر کہ وہ دجال رب نہیں ہوگا نہ رب والی طاقت اس کے پاس ہوگی بلکہ اللہ رب ربزت نے اس کو کانا رکھا ہی اسی لیے ہے اللہ اکبر تاکہ لوگوں کو پتا چلے جو اپنی آنکھ دوست سے نکل سکا وہ رب کیسے ہو سکتا ہے پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہے ہر آدمی اس کو پال لے گا تو یہ نشانی ہے اس کے بارے میں لہذا دھوکھے مغالطے میں کوئی نہ رہے وہ فتنہ اور ہے چالیس دن روئے زمین پر رہے گا چالیس دن پہلا دن سال کے برابر دوسرا دن مہینے کے برابر تیسرا دن ہفتہ کے برابر باقی سینتیس دن عام دنوں کے برابر چالیس دن کے بعد وہ قتل ہوگا عیسل اسلام کے ہاتھوں اللہ سے دعا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے بافر تعوانہ الحمد للہ رقب العالم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من ياده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له